أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا اندلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استهفدوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشبوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي سمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فولئك هم الكافرون صدق الله العصير رب الشحر صدري ويصرر أمري وحلل قطن من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهلنا رشدنا وعائزنا من شرور أنفسنا وفق نالما تخب و طرگ آمین یا رب عالمین سورہ مائدہ کا یہ ساتواں رکو جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں اور جو اس نے اتفاق سے سات ہی آیات پر مشتمل ہے یہ بھی قرآن حکیم کے بہت اہم مقامات میں سے ہے اور اس میں بہت سخت تہذیب ہے تمبی ہے دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی آسمانی شریعت پر ایمان کے دعوے دار ہوں اور پھر اس کے بجائے کسی اور قانون کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہوں قرآن حکیم میں عام طور پر جیسا کہ میں مختلف مواقع پر نوٹ بھی کراتا رہا ہوں طویل صورتوں میں کہیں تو تین تین آیتوں کے چھوٹے گروپ آپ کو ملیں گے جو بہت جامع ہیں جیسے سورہ آل عمران کی آیات 102, 103, 104 ایک سو, دو, ایک سو, تین, ایک سو جہاں ایک جامع ہے اسی طریقے سے ابھی سورہ معدہ کے اندر بھی ایک اور مقام آئے گا تین آیات پر مشتمل نہایت جامع ہے کہیں کہیں سات سات آیتوں پر مشتمل مقامات ہوتے ہیں جو بہت جامع ہیں جیسے سات آیتیں سورہ بقرہ کے پانچویں لوگوں کی کہ بنی اسرائیل سے خطاب میں جو ابتدائی انداز دعوت کا اس کے ذمن میں وہ بمنزل فاتحہ ہے اسی طرح یہ مسلمان امتوں کے ذمن میں قانون شریعت کی تنفیز اور اس کی جو اہمیت ہے اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا اللہ تعالی کی نگاہ میں کیا مقام ہے اس مسئلے پر یہ اہم ترین مقام ہے یہ اس کا یوں سمجھیے گرو سلام ہے انجدلہ تو ہم نے ہی نازم فرمائی تھی تورات فیحا ہودم و نور اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا یہ کنو بہن نبی یون اس کی بدولت یا اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے انبیاء کرام اللہ اسلم لاہر بات ہے وہ تمام جو انبیاء کرام تھے وہ خود بھی اللہ کے فرما بردار تھے للہ لزینہ ہادو ان لوگوں کے درمیان کے جو یہودی ہوئے یعنی یہودیوں کے لیے یہ شریعت تھی تو اور انبیاء کرام جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے کارک بل اسرائیل تسوس احمد امبیا کہ بڑی اسرائیل کی سیاست اور حکومت کا معاملہ جو ہے انتظام و انسلام انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو ظاہر باتیں وہی فیصلے کرتے تھے یا قوم و بحد نبی یون الجین اس نبو فیصلے کرتے تھے ان کے ذریعے سے وہ انبیاء کے جو خود اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کے معاملات میں اور فیصلے کرتے تھے ور ربانی اور جو ان میں درویش ہوتے تھے اللہ والے ہوتے تھے علماء ہوتے تھے علماء, ہوتے تھے علماء حق و اور علماء ربان الم کہنا چاہیے زیادہ اللہ والے یعنی جو صوفیہ ہمارے ہیں مسلم اولیا اللہ اور احبار علماء کے لیے ہیں بے من کتاب اللہ بصبر اس کے کہ ان کو نگران بنایا گیا تھا ان سے حفاظت طلب کی گئی تھی اللہ کی کتاب کی یعنی اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا علماء کو کہ تمہیں اس کی حفاظت کر دی وہ کانوں شہادا وہ اس پر گواہ تھے فلا تشتگلا ناسم اقشاؤنی تو ان سے کہہ دیا گیا تھا تم لوگوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو فلا تشکم بے آیاتی سبرم اور میری آیات کو حقیقی قیمتوں پر فروخت نہ کرو یعنی تورات ہے اس کا قانون ہے اس کے مطابق فیصلے کرو لوگوں کو پسند ہو یا ناپسند ہو اس سے بالکل تمہارا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے تمہیں تو دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے اب آ رہی ہے وہ کانٹے والی بات وب یا کمبار کافرون اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے وہ کتبنا علیہم اور ہم نے لکھ دیا تھا ان کے ذمے وا واجب کر دیا تھا ان پر فیحا اس کتاب میں تو رات میں انس بن نفس جان کے بدلے جان ہوگی وین اب آنکھ کے بدلے آنکھ بل انت ناک کے بدلے ناک وزن بل ازن کان کے بدلے کان وہ سن سن دانت کے بدلے دانت ول دروہا <وَالْبِرُوحَة> پساس اسی طریقے سے زخموں کا بدلہ بھی ہوگا برابر کا فمن تصدق کا بھی ہوا کفارہ پھر جو کوئی اس کو معاف فرما دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یعنی کوشک پساس نہیں لیتا کسی نے اس کا کان کاٹ دیا اب وہ جواباً کان کاٹنے کا حقدار ہے لیکن اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اپنے بہت سے گناہوں کا کفارہ بنا لے گا یا ایک وہ شخص جس نے جرم کیا تھا جب مجھے معاف کر دیا گیا تو پھر اس کے ذمے سے گناہ جو ہے وہ دھل گیا وہ بلم یا تم بے عند اللہ فلاح اب دوسری مرتبہ دہرا کر بات آئی اور جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ تو, تاریح تو وہی تو ظالم ہے اور ظالم یہاں ان نشر کا عظیم ایک قانون اللہ کا ہے ایک قانون انسانوں کا ہے ایک نواز کا ہے ایک رومن لاء ہے ایک فلاں ہے ایک پاکستانی قانون ہے اب آپ فیصلے کس کے تحت کر رہے ہیں اللہ کے قانون کے تحت یا کسی اور کے تحت بویا کہ اب آپ نے اللہ کے قانون کے ساتھ ساتھ کسی اور کے قانون کو مان لیا یہی شک ہے وقفہ اعلی آثار ہی میری سب مریم پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا عیسی ابن مریم کو مصدقا لما بین یاد من التورات وہ آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا تورات میں سے وہ اچنا وہ انجیر اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی فی ہے ہُدم و نور اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا وہ لما الما بین من التورات اور وہ تصدیق کر رہی تھی انجیل بھی اس کی جو تورات میں سے اس کے سامنے موجود تھا وہ ہدم و معاوضہ تر اور وہ ہدایت تھی رہنمائی تھی اور معائزہ تھی نصیحت تھی تقبہ والوں کے لیے بل یاقم آن الجیر بیما حضر اللہ کی اور چاہیے کہ انجیل کے ماننے والے فیصلہ کریں اسی کے مطابق جو انجیل میں ہے وہ مل لم یاقم بمان عظائے کا حمل فاسقون اور جو لوگ نہیں فیصلے کرتے اللہ کے اتارے ہوئے احکام اور قوانین اور شرائط کے مطابق تو وہی تو فاسق ہیں وہی تو سرکش ہے وہی تو ناجال ہے اب یہ ایک رکو تین مرتبہ ملب یاقوب میں معذرداؤں فو لائے اب اس کو سامنے رکھیے اور دنیا میں جو مسلمان ممالک ہیں کتنے مسلمان ہیں جن میں کہ اسلام کا پورا نظام قائم ہو کتنے ملک ہیں کہاں ہے کہ جہاں اسلام کی شریعت اور قرآن کی شریعت نافذ ہو وہ کہ ہم کے انفرادی اعتبار سے مسلمان ہیں لیکن نظام جو ہے ہمارا وہ کافرانہ ہے اب تیسرے نمبر پر وانسل میں علیکل کتاب ابوالحق مصدکل دما بین ادے اور اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ یہ بھی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے ان دونوں کی جو اس کے سامنے موجود ہیں منل کتاب کتاب میں سے وہ محر ملن اب البتہ یہ ان کی نگران بن کر آئی ہے یعنی یہ کہ ان کے اندر جو تحریفیں ہو گئی تھیں اب ان کی تصحیح اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے یہ بتائے گی اور یہ گویا کہ اب وہ کسوتی ہے کہ اس پر پرکھا جائے گا تو اور کی خوش ہے اس کے خلاف ہے تو گویا کہ وہ محرف ہے فاکم میں تو اب آپ کا فرض بھی یہی ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اسی شریعت کے مطابق قانون کے مطابق جو اللہ نے نادی فرمائی ولاب احواہ اما جات الحق اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی داری سے حق آپ کے پاس آیا ہے اس سے منحرف نہ ہوں مت پیروی کیجیے ان کی خواہشات کی اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اما یعنی ان انمّا چھوڑ کر اس کو کہ جو حق آیا ہے آپ کے پاس لیکن کل من جاننا من کم تم سب کے لیے ہم نے ایک شریعت ایک دستور اور ایک طریقہ کار جو ہے وہ طے کر دیا یہ آج بڑی اہم ہے جہاں تک جو شریعت کا تعلق ہے تو یہ تو پہلے سے بہت واضح بات ہے سب کو معلوم ہے شریعت موسمی شریعت محمدی میں فرق ہے صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلاۃ وسلام منہاج میں بھی فرق ہے اس پر توجہ جو ہے اکثر و بیشتر جیسی ہونی چاہیے ہوتی نہیں ہے مسلب یہ کہ حضرت نوسل علیہ السلام کے منہار میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان امت کے لیے بھیجے گئے تھے وہ امت جو کہ دبی ہوئی تھی پسی ہوئی تھی اس میں اخلاقی خرابیاں بھی تھیں اس میں اور بھی دینی اعتبار سے ذوق بھی تھا زوال بھی تھا لیکن وہ اعلی فرعون کے ظلم و ان کا خیر مش ہوئی تھی تو حضرت نوسیٰ علیہ السلام کی بحثت میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ ایک بلی ہوئی مسلمان امت کو کافروں کے تسلط سے ان کے غلبے سے بچائے اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا حضرت یوسی علیہ السلام بھی ایک مسلمان قوم کے اندر مبوس کیے گئے یہود وہ مسلمان تھے اون میں یہ کہ علماء کے اندر بہت سارا فطور پیدا ہو چکا تھا بڑا فساد آ چکا تھا اخلاقی روحانی ان کے معاشرے کے اندر گراوٹ تھی دین کے صرف ظاہری احکام اور دین کے صرف قانونی اور ظاہری پہلو کے پر توجہ رہ گئی تھی مقاصد دین روح دین جو ہے وہ نگاہوں سے اجر ہو گئی تھی تو اس اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی نے ایک خاص منہاد جو ہے خاص طریقے طریقہ کار عطا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا جو بالکل مشرق تھے ان پڑھ تھے کسی نبی کے نام سے بھی نا واقف تھے سوائے حضرت ابراہیم کے اور وہ بھی نبی کی حیثیت سے نہیں اپنی جد حمزد کے طور پر کوئی شریعت نہیں کوئی کتاب نہیں دلو جلالم بعیدہ ان میں بھی جا گیا اور ان میں سے آپ نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ایک عظیم جماعت برپا کی صحابہ کرام کی اس کو حزب اللہ بنایا ایک پارٹی بنایا اور پارٹی بنا کر پھر انہوں نے کفر اور شیخ کے خلاف اور ایم مت جو ہے کفر کے جو رہنما تھے اور جو سربراہ نے ان کے خلاف جہاد کیا قطال کیا اور بالآخر اللہ کے دین کو قائم کیا یہ منہاج ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ون لن جالناجا ہم نے سب کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ کار ایک منہاج ایک منحج عمل جو ہے وہ معیب کیا ولاؤ شاء اللہ اللہ چاہتا کہ تم سب کو ایسی امت بنا دیتا ولاکل وقوفی با آ لیکن اللہ کی حکمت اس کی متقاضی ہوئی کہ جس کو جو جو کچھ دیا گیا ہے اب اس کے حوالے سے اس کو آزمائے اب ہمارے لیے اصل اسوا حضرت موسا نہیں ہے اصل اسوا حضرت عیسیٰ نہیں ہے لقد کا نقل کی رسول اللہ عسوت الحسنا تمہارے لیے مسلمان مسلمانوں عصو ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی ہمارے لیے عثوہ نہیں ہے حضور نے تو فرمایا ان نکاح من سنتی بالسنتی ساتھی فرمایا من رو بانس نہیں فراہم نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے ان کے لیے جو بھی طریقہ اللہ نے سمجھا مناسب سمجھا وہ ان کو عطا کیا لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ بلحاج نبوی ہے وہ منحج انقلاب نبوی ہے جس کا کہ گہرا شعور ہم پیدا کریں اور اسی کو پھر لے کر چل کر اور اسی طور سے جس طور سے کہ حضور نے اللہ کے بیم کو برپا کیا قائم کیا غالب کیا پہلے نظام برپا کیا پھر قانون نافذ کیا تو اسی طریقے سے ہم اس کی کوشش کریں خیرات تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو یہ اللہ مرغیا کم جبیہ تم سب کا لوٹنا ہے اللہ ہی کی طرف میں ہو کم بماغ تم تو تمہیں دتلا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے وعلیکم بہرحم <بَيْنَهُم> پھر دوبارہ حضور سے تاکید کے ساتھ دوبارہ کہا اور فیصلہ کیجئے ان کے بابر بیمار اللہ اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے اتاری ہے والب احواہم اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے آج ہم کن کے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں جو بھی ہمارے سیاسی ذمہ دار ہیں جو بھی نمائندے ہیں جو چاہتے ہیں قانون بناتے ہیں بیٹھ کر ایک دن میں جو چاہے حقم لگا دیں فیصلہ کر دیں ہم ان کے پابند ہیں ہم تو ان کی پیروی کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی پیروی تو نہیں کر رہے الا یہ کہ زبردست تحریک اٹھائیں زبردست جماعت بنائیں طاقت بنائیں قربانیاں دیں جانے دیں اور اس کے بعد یہ کہ نظام بدلے اور اللہ کی دین کو قائم کریں یا حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے والد حکم میں طب اخواہ ہوں واضح ہوں کا اور ان سے بچتے رہیے بی ایم دی گارڈ آپ اپنی حفاظت کیجئے ایسا نہ ہو کہ یہ بچلا دیں آپ کو ان چیزوں سے کہ جو اللہ تعالی نے آپ کی طرف نازری کی ہے دباؤ رہے گا ہر طرف کا پریشر آئے گا لیکن آپ کو کھڑے رہنا ہے اس شریعت پر کہ جو اللہ تعالی نے آپ کو نازری فرمائی ہے پہلے تو پھر اگر وہ روگردازی کرے فالم تو جان لیجئے انما رید اللہ النصیب احمد باز روب ہند اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے یہ ہے کانپنے والا مقام اگر ہم اپنے اس ملک کے اندر اسلام کو قائم نہیں کرتے اور ہماری ساری کوشش کے باوجود وہ نہیں ہو رہا تو اس کے کیا معنی ہے اللہ کے عذاب کا کوئی کوڑا مقدر ہو چکا ہے بن تمل پالم بن نما یرید اللہ یوسی بہم بے باد اگر وہ پیٹ موڑ لیں انکار کریں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت ان کے گراہوں کی پاداش میں کوئی پکڑ اور کوئی ان بخش رب اللہ شریف کے مستعف کوئی سزا انہیں دینا چاہتا ہے وہ نہ کثیر منگا کے لفاسقول اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں اکثر جو ہیں بہت سے لوگ وہ فاسق ہیں نافرمان ہیں اچھا حکمر جاہلیت عموم تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں جاہلیت کہتے ہیں اس دور کو جو حدود کی بے سے قبل کا دور ہے تو کیا اب بھی یہ دستور ہمارا دستور ہماری روایات ہماری ریت اس کے فیصلے پر چلنا چاہتے ہیں جیسے کہ مسلمان دار کھڑا ہو کر انگریز کی عدالت میں کہا کرتا تھا کہ ہمیں اپنی وراثت کے مقدمات کے فیصلوں میں شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے ہمیں رواج کیا چاہیے مسلمان کیا چاہیے افحکمت جاہریت یا مول تو کیا یہ جاہریت کا حکم چاہتے ہیں وہ من مِنَ حکم حُكْمًا یو کنون تو اللہ تعالیٰ کے حکم و فیصلے سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے لیکن کن کے حق میں جو یقین رکھنے والے ہوں اللہ عمرابن ہمیں ہم اللہ تعالیٰ اس یقین اور ایمان حقیقی کی دولت سے سرفراز فرمائے یا من اللہ تحر امنسارا اولیا اہل ایمان یہود اور نشارا کو اپنے پشت پشپنا نہ بناؤ بازم اولیاء لیاؤ باز وہ خود ایک دوسرے کے ان میں سے باز باز کے پشپنا ہے مددگار ہیں اس کے بارے میں حال ہی میں میں نے رائے ظاہر کی ہے یہ در حقیقت پہ شینگوئی تھی جو اس دور میں آ کر پوری ہوئی ہے جب قرآن نازل ہوا ہے تب تو سورت وشی جو ہم پڑھ آئے ہیں کہ اب رینا بینحم العداوت اول بغذار ہم نے تو ان کے ماں بین دشمنی بخش پیدا کر دیا دشوری نہیں ہے شریر ان کی آپس میں اور ان کچھ تو خون ہوتا رہا ہے لیکن یہ کہ ایک پیشنگوئی کی جو پوری ہوئی ہے اس سدی میں آ کر بال فور ڈیکنشن کے بعد سے صورتحال یہ بنی ہے کہ ان کا جو شروع ہوا ہے اور پھر اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی ہے اور وہ ہوئی ہے برطانیہ کے زیر اثر اور امریکہ کے زیر اثر اور اب بھی اگر وہ قائم ہے تو اصل میں عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے قائم عیسائی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں کہ ان کے ممالک کی ساری معیشت کو یہودی جو بینکر ہیں انہوں نے قابو میں کیا ہوا ہے تو اب ان کا گٹھجوڑ جو ہے وہ اس درجے ہو چکا ہے آپس میں گھس گئے ہیں کہ ان کی مالیات ساری عیسائی ممالک کی مالیات پر قبضہ ہے یہودیوں کا لہذا ان کی ساری سپورٹ جو ہے ملٹری سپورٹ وہ یہودیوں کو حاصل ہو رہی ہے یا ندین امن اللہ تخد الہودی اور نصارا اولیاء مت بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے حمایتی اور پشپ بنا بعض ہم اولیاء بعض وہ ایک دوسرے کے مددگار ہے وہ من اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا ان سے پیکٹ کرے گا ان سے اپنی حمایت تلاش کرے گا پائی نہیں وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا پھر ہم اسے مسلمان نہیں سمجھیں گے ہماری نگاہوں میں اٹھے وہ یہودی اور نصرانی ہیں نسلانی اندر قوم ظالمین اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا آج ہماری جو ہے اکثر ممالک کی پالیسی کدھر جا رہی ہے اور قرآن کا فتویٰ کیا ہے اس پر وہ آپ کے سامنے آ گیا ترن لبی رفیق عروبہ برادون تو تم دیکھو گے دی ان لوگوں کو جن کے دنوں میں روگ ہے جو سارے عرو رفیم انہیں کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جلو کشبیر کا مسئلہ پھر بھاگو یو ای کی طرف پھر جہاں فلاں اور پھر بلا اداروں میں وہیں سے معاملہ طے کرواؤ گویا کے ساری ہماری بھاگ دوڑ تگو دور جو ہے ہی ہے کہ اُڑی کے اندر ترنجی مرد ان کیوں اس لیے دلوں میں روگ ہے نفاق ہے ایمان ہو اللہ پر اعتماد ہو اللہ پر یقین ہو اللہ سے خلوص اب اخلاص ہو تو یقین ہوگا اللہ مدد کرے گا ہماری ان تنصل اللہ سرکم پھر آپ لڑ جائیں گے بڑھ جائیں گے جب وہ روگ ہے اللہ پر اعتماد نہیں خود اللہ کے ساتھ مخلص نہیں تبکو نہیں کہ اللہ مدد کرے گا تو اب رہ گیا یو این او اور امریکہ بہادر ترل لگی نفی تو مرد ان جو سارے تو انہیں کے اندر گھستے رہتے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں یا کونوں نے نقشہ انتصیب نہ دائرہ اب وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی گردش زمانہ جو ہے اس کی ہم پر جو ہے کوئی مصیبت نہ آ جائے ہم اس کے لیے ان کا سہارا لیتے ہیں فاصل نہ ہو انجاپ یہ بالفات ہو عمری ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی جلد ہی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور ایسا فیصلہ ظاہر فرما دے علام روفیم حسن آزمین <عَادِمِين> کہ پھر جو کچھ وہ اپنے جیوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر انہیں اتنا بھی ہونا پڑے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے پتہ چل جائے گا کہ وہی سب ہیں کہ جو اصل دھوکہ دے رہے ہیں کہ جن پر ہم نے سارا تکیا